اور جب تم میں لڑکے جوان کو پہنچ جائیں تو وہ بھی ازن مانگی جی سی ان کے اگلونی ازن مانگا اللہ انہی بان فرماتا ہے تم سے اپن آیتیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے